بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا السماء شقت جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا یہی اس کے لائق بھی ہے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 ا انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے پھر تو اس سے جا ملے گا فَأَمَّا من اوتی اکتبی امینی اب جس کا نام ہے اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا حساباً اس سے حساب آسان لیا جائے گا مسور اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا منتی روح ری اور جس کا ناما اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا فسوف يدعو ثبورا تو وہ موت کو پکارے گا اور دو میں داخل ہوگا نفی مسرور وہ اپنے اہل ویال ہی میں مگن رہتا تھا ظن يحور وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا بلا انبی بس کیوں نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا بلا اقسم بالشفق سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں وسق اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی مریت سکو اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے طبق کہ تم لوگ درجہ درجہ ضرور چڑھو گے مینو تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتی ہیں خوب جانتا ہے بعذاب تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دوینو منو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے